الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاه والسلام عليك یا رسول الله وعلى اليك واصحابك یا حبیب الله الصلاه والسلام عليك یا نبی الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله متابعي اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا سبحان اللہ اس سلسلے میں ہم امام عشق کو محبت مجدد دین و ملت شمع رسالت میرے آکا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے گلشن کے محکتے پھول یعنی اعلیٰ حضرت کے مبارک ناتیہ کلام شامل کیا کرتے ہیں اور اس کی سے اپنے آپ کو بھی اور مدری چل کے ناظرین کو بھی مہکانے کی کوشش کیا کرتے ہیں آج جو کلام ہم نے سننا ہے وہ کم و ایک سو بیالیس سال پہلے لکھا گیا جی ہاں کمو گویا ڈیڑھ سو سال پرانا کلام ہے جس کو آج بھی پڑھے تو آنکھیں اشکبار اور دل بےقرار ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے عشق کے عالم میں سوز کے عالم اور کیفیت کے عالم میں اعلی حضرت کلام لکھا کر اور اس کلام کو تو ایک خاص نسبت حاصل ہے کہ اہلا حضرت نے یہ کلام جب پہلی بار مدینہ منورہ کی حاضری حاصل کی اس کے بعد الودائی حاضری یعنی واپسی پر یہ کلام لکھا ایک عاشق سے پوچھیے کہ مدینہ چھوٹنے پر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے بلکہ وہ کیفیت بار بار یاد آ جائے پھر کیفیت جو ہے وہ مدینہ منورہ کی حسرت میں مدینہ منورہ کی جدائی میں یہ سمجھیے کہ آنکھ اشکبار ہو جاتی ہیں اعلی حضرت کا جو سوز جو عشق مدینہ ہم آج بھی اشعار میں پڑھتے ہیں گویا ہمیں سکھاتے ہیں اعلی حضرت کے مدینے سے محبت کیسے کرنی ہے۔ اس عاشق ماہ رسالت کی جب مدینے سے جدائی ہوئی ہوگی ان کی رکت ان کے سوز اور ان کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا ایک شاعر لکھتے ہیں نا تہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی۔ واقعی دل وہیں رہ گیا۔ جا وہیں رہ گئی۔ خاموسی در پہ اپنی جبی رہ گئی آل حضرت کا کلام جو آج نے سلسلے میں شامل کرنا ہے خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا کیا سے رخصت کیا نہال کیا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں پر ملال یعنی پریشان کوچے سے مراد گلی نہال یعنی کامیاب خوش و خرم آل حضرت امام علیہ سنت لکھتے ہیں کہ اے میرے پیارے آکال اسرات السلام آپ کے گلی کوچے سے جدائی نے تو میرے اوپر غم کے ایسے پہاڑ گرا دیے ہیں جن کو اٹھانے کی میرے اندر ہمت بھی نہیں سکت بھی نہیں ہے خوشی و مسرت تو آپ کی بارگاہ میں رہنے سے ملتی ہے اور جتنی خوشی آپ کے گلی کوچوں میں دیوانہ سے ہوتی ہے اتنا ہی بڑا صدمہ ان گلی کوچوں کو چھوڑنے سے ہوتا ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کمال کی بات لکھتے ہیں فرماتے جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ حاضری کے لیے ترستا رہتا ہے اور جو دیکھ کر آ جائے وہ پھر جانے کے لیے تڑپتا رہتا ہے جدائی میں تڑپتا رہتا ہے تو واقعی مدینہ شریف کی کیا بات ہے برادر حضرت شہن شاہ سخن مولانا مر کے جیتے ہیں جو ان کے کے جاتے ہیں ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کے جدائی مدینہ میں فرا کے مدینہ میں یہ کلام کمال کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ ایک مشورہ دوں گا کہ جب آپ مدینہ منورہ حاضری کو جائیں اور جب واپسی کا وقت ہو تو اس کلام کو پڑھیے اس کلام کو سنیے آپ کے ذوق میں مزید اضافہ ہوگا لکھتے ہیں مامش کو محبت خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا تمہارے کوچہ سے رخصت کیا نال کیا خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا خراب حال رو سیاہ کیا اگلا شعر ذرا سنیے گا نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوے گل سونگی قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا نہ روئے گل ابھی دیکھا اب اس پہ جو مشکل الفاظ ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں روئے سے مراد چہرہ بوئے گل سے مراد پھولوں کی خوشبو قزا سے مراد تقدیر اور کفس سے مراد پنجرا اور شکستہ بال وہ پرندہ جس کے بالوں پر توڑ دیے گئے ہوں پنجرے کی بات ہو رہی ہے بے بس پرندے کی بات ہو رہی ہے اس سے کیا مراد ہے سبحان اللہ، امام عشق کو محبت کا تخیول دیکھیں فرماتے ابھی تو دل کی تبنا دلی میں رہی ابھی تو نہ جی بھر کے زیارت کر سکا نہ مدینے کا پھول دیکھا نہ اس کی خوشبو سونگھی تقدیر نے بالوں پر کاٹ کے پھر ہندوستان میں پھینک دیا ہائے اب وہ دوبارہ محبوب کی گلیوں میں کیسے جاؤں گا اللہ غنی میرے بیچے اسلامی بھائیوں کیا شاندار الفاظ ہیں اور واقعی مدینے سے آ کر گھر بھی اچھا نہیں لگتا چین نہیں آتا انسان پھر اپنے آپ کو وہی محسوس کرنے لگ جاتا ہے ذرا اس تصور میں شیر کو جو مدینہ دیکھ آئے ہیں بالخصوص وہ اگر اس کلام کو دل کے کانوں سے سنیں گے تو شاید آنکھیں بھی اشکبار ہوں اور یادیں مدینہ میں دل تڑپ اٹھے آدرت لکھتے نہ روئے گل ابھی دیکھا نبو گل سونگی قزا نے لا کے کفس میں شک استبال کیا نارو گل قفص میں شکیست پذا نیلا کفس میں شکیست کیا اگلا شیئر ذرا سنیے یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا اب اس شیر کا مطلب پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں پلٹنا پلٹنا سے مراد ہے لوٹنا اے نفس یعنی اپنے آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے اور ستمگر کہتے ہیں اے ظالم اچھا الٹی چھری سے حلال کرنا یعنی تڑپا تڑپا کے زبا کرنا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اے دل یہ تھی غزب کر دیا اگر تیری رائے یہی تھی کہ محبوب علی صلی اللہ کے روزے پر جا کر واپس پلٹانا ہے تو تُو نے مجھ پر بہت ظلم کیا اور کند چھوری سے ایک عاشق کو تُو نے زباہ کر دیا عشق کو محبت کا یہ درس عالی حضرت کے سوا کون دے سکتا ہے کافلائے عاشقانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیقہ نے لوگوں کو عشقِ رسولِ ماہیے بے آپ کی طرح تڑپنے کا صلیقہ سکھا دیا ہے اللہ غنی علٰی حضرت امام اہل سنت کس طرح سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح الٹی چھری سے کسی کو ذبح کیا جائے یعنی تڑپا تڑپا کے مارا جائے ایسے تم یعنی اے میرے دل اے میرے دل تو نے یہ کیا میرے ساتھ مدینہ جا کر بھی کوئی واپس آتا وہی ٹھہر جانا چاہیے تھا وہی دم دے دینا تھا وہی سرکار کی چوکھٹ پر اپنی جان قربان کر دیتا وہاں سے پلٹ کر کے ایسی زندگی ہے ذرا سمجھیے کس کیفیت میں یہ اشعار لکھے گئے ہیں فرماتے یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی چھری سے ہمیں حلا لیا سیتم گرول سے ہمیں حلا لیا اگلا شعر سنیے کیفیت وہی ہے جدائی کے لبحات ہیں جدائی کی یادیں ہیں آلادت لکھتے ہیں چمن سے پھینک دیا آشیا نئے بلبلے بڑا کمال کیا آشیا نئے بلبل یعنی بلبل کا گھونسلا اچھا کھانا بےکس یعنی فکر و محتاج کا گھر بڑا کمال کیا یہ بازو کا تانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کوئی اگر واقعی کسی کو تکلیف پہنچائے تو اس کو تانا دینے کے لیے اس کو کوسنا دینے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ بڑا کمال کیا تاکہ وہ شرمندہ ہو۔ اب یہاں پھر اپنے اپ سے بات ہو رہی ہے کہ اے ظالم نفس تو نے غریب کا گھر برباد کر کے اور ایک غلام کو اس کے آقا علی صرت والسلام کے قدموں سے جدا کر کے کوئی اچھا کام کیوں نہیں کیا؟ تو نے تو باغ سے بلبل کو نہیں نکالا بلکہ اس کا گھونسلا بھی اتار کر باغ سے باہر پھینک دیا ہے یعنی میرا تو سب کچھ مدینہ تھا اور مدینے سے ہی واپس لے آیا نبی یہ پاک علسرات وسلام کا غلام ہو آشق ہو وہ چاہے کتنا ہی با وسائل کیوں نہ, ہو, کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو مدینے سے واپسی کے وقت اس کا دل بھی دھڑکتا ہے کہ نہ جانے پھر واپسی ہوگی کہ نہیں کہیں یہ سفر, آخری سفر تو نہیں. کیونکہ یہ سفر وسائل سے نہیں ہوتا یہ سفر مال و دولت سے نہیں ہوتا جب تک بلاوا نہ آئے کسی کے پاس کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو آپ نے کروڑ پتی بہت سارے دیکھے ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر مدینہ نہیں دیکھا بہت سارے غریب ہیں جو بار بار پہنچ جاتے ہیں تو واپس پلٹتے وقت دل میں ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر حاضری ہوگی کہ نہیں پھر نبی پاک کے در کا دیدار ہوگا کہ نہیں پھر جلوائے جانا کا قرب نصیب ہوگا کہ نہیں کہیں اپنے وطن ہی میں موت کا شکار نہ ہو جاؤں اپنی قبر میں نہ پہنچ جاؤں تو اے میرے بیٹے سلائی بھائیوں یہ اسی کیفیت کا اظہار ہے کہ اے نفس ت نے یہ کیا, کیا چمن سے پھینک دیا آشیا نئے بلبل اجاڑا خان بے کس۔ بڑا کھمال کیا چمن صرف دیا شی نئے ڈا خان بڑا بیکس پڑا کم لکیا اجا ڈا خانے بڑا کمال کیا اب ذرا اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا اب اس میں ذرا مشکل الفاظ پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں ستم زدہ سے مراد ہے مظلوم کیا سمائی یعنی کیا سوجی اور جمال سے مراد حسن ہے اعلی حضرت اب دوبارہ اپنے آپ سے ہی گویا بات کر رہے ہیں کہ اے ظالم نفس میری ان مزدوم آنکھوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا تو نے ان کو محبوب محبوب کے جمال کی محبوب کے حسن کی لذت سے محروم کر دیا ان آنکھوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا وہ نظارے میری آنکھوں کے سامنے تھے کبھی گنبد خزرا کے جلوے کبھی سنہری جالیوں کی بہاریں کبھی مدینے کی گلیوں کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی آپ کے در کی حاضری آقا ہماری عید تھی کعبہ دل کو چھوڑ کر ائے کس طرح یعنی وہ آنکھیں بھی جھوم رہی تھی جو مدینے کی گلیوں میں موجود تھی آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا کہ ان سے وہ جمال بھی دور کر دیا کیا کیفیت ہے میرے بیچے اسلامی بھائیو؟ کاش یہ ہجر و فراق کی کیفیت ہم سب کو نصیب ہو جائے آلات لکھتے ہیں تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا یہ کیا سمائی کہ دور ان سے وہ جمال کیا تیرا ستم زدہ اب یہ بڑی خوبصورت بات ہی ہے حضور ان کے خیالے وطن مٹانا تھا ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا اس طرح الفاظ کے معنی سمجھیں خیال وطن یعنی وطن کی یاد فراغ یعنی فراغت فرصت سے مراد ہے فرصت اور بال سے مراد فکر فرمارے کہ اے یہ کی نے میں کیسا فارغ البال کر دیا ہے کیسا تو نے ہمیں فرصت میں مدینے سے دور کر کے فارغ کر دیا حالانکہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ مدینہ منبرا میں ہمارے دل سے وطن کا خیال ہی نکال دیتا مگر تو نے الٹا ہمیں وطن کا خیال دلا کر وطن کی یاد دلا کر واپس ہمیں وطن لے آیا ہمیں گویا مٹا دیا فارغ البال کر دیا ارے وہاں تو ان کے حضور آکا کی بارگاہ میں خیال وطن مٹانا تھا اپنا گھر بار بھول جاتا اپنا وطن بھول جاتا پیچھے اسلامی بھائیوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو کئی اہل محبت کو جب کئی اہل محبت جو ماہ رمضان سے محبت کرتے ان کی آخری روزوں میں کیا کیفیت ہوتی ہے چاند رات کو تو گویا چیخیں نکل جاتی ہیں کہ رمضان جدا ہو گیا مگر ذرا سوچئے کہ رمضان تو ہر سال آتا ہے ہر ایک کے پاس خود چل کر آتا ہے اور مدینے تو کبھی کبھی کسی کو بلایا جاتا ہے اور خود جانا پڑتا ہے بڑی مشکل سے بندہ وہاں پہنچتا ہے بلاوا آئے تو حاضری ملتی ہے ہر کسی کو مدینے کی حاضری نہیں ملتی تو پھر جب عاشق مدینے سے جدا ہو تو کیوں اس کی کیفیت ایسی کرب والی اور ایسی تکلیف والی نہ ہو کہ وطن کا خیال آیا ہی کیوں وہاں جا کر اللہ غنی آلہ حضرت لکھتے ہیں حضور ان کے خیالے وطن مٹانا تھا ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا حضور ان کے خیالے وطن مٹانا شعر سنیے نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہائے سے مراد یہاں افسوس کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے اور بے بسی سے مراد مجبوری ہے اعلیٰ حضرت امام ال سنت کو اس طرح فرماتے ہیں کہ اے دل تجھے معلوم ہے تو نے ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا کیونکہ وہ پاک آستانہ تو تو نے چھڑا دیا لیکن اب تو اپنے گھر میں دل نہیں لگتا اب گھر کے بھی نہیں رہے کیونکہ اب گھر کے در و دیوار اجنبی اجنبی سے لگتے ہیں شاعر کہتے ہیں نا ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے در پہ اپنی جبی رہ گئی اپنا سب کچھ گویا مدینے چھوڑ آئے اللہ کہ یہ کیفیت ہمیشہ قائم رہے اور اس شیر کے مستاق بن جائیں کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے کیا خوبصورت بات ہے آلہ حضرت کی اپنے آپ کو گویا کس طرح ججڑ رہے کہ یہ کیا, کیا نے مدینہ چھوڑ کر نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا نہ نہ اس در کہ فر بھی نہ کچھ خیال کیا ہماری بے بسی فل بھی نہ کچھ خیال کیا اگلا شیر مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا ویرانہ سے براد اجاڑ ہند ہندوستان کے لیے کیونکہ حضرت کا وطن وہ تھا حواسوں یعنی حواس کی جمع ہوش و حواس اختلال یعنی خلل نقصان ہو گیا اختلال ہو گیا یعنی حواسوں میں اختلاال ہو گیا ہے حواس کاب میں نہیں حضرت کچھ اس طرح فرما رہے ہائے افسوس میری عقل پر یہ کیسا پردہ پڑ گیا کہ مدینہ منورہ جیسے بار رونق مبارک شہر کو چھوڑ کر میں مدینہ منورات چھوڑ کر ہندوستان جیسے ویرانے میں آ گیا مدینہ شریف میں اللہ کی رحمتیں اس کسرت سے برستی ہیں کہ اب تو اپنا وطن ویران نظر آتا ہے یہ گلیاں ویران نظر آتی ہے بلکہ اب تو میں پھول بھی دیکھوں تو مدینے کے خار یاد آتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت کے خار پھرتے ہیں یہ عاشق کی کیفیت ہوتی ہے کہ اب اس کو اپنا گھر اپنا وطن حالانکہ دنیا میں کہا جاتا ہے اپنے گھر جیسا کوئی ٹھکانا نہیں مگر مدینہ دیکھ کر آنے والے کو گھر بھی اچھا نہیں لگتا اعلی درماتے مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا یہ ہائے کیسا ہوا سونے اختلال کیا مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا مدینہ چھوڑ ایک تلا اگلا شیر سنیے تو جس کے واسطے چھوڑ آیا طیبہ سا محبوب بتا تو اس ستم آرا نے کیا نہال کیا اللہ اللہ اللہ مشکل الفاظ کے پہلے مانا سمجھ لیں سا سے مراد یہاں ہے جیسا ستم آرا ظالم اور نحال سے مراد خوشحال یعنی گویا اس پورے ہی کلام میں آلہ حضرت نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو جنجوڑا ہے کہ کیوں مدینہ چھوڑایا امیر علیہ سنت نے اسی طرح کا انداز اپنے کلام میں اپنایا نا کیوں مدینہ چھوڑایا آیا تجھے کیا ہوا تھا اتار وہی گھر اگر بس آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی اب یہاں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے دل تون نے یہ بڑا عجیب کام کیا کہ مدینہ منورہ جیسا پیارا شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک در چھوڑ کر مجھے ہندوستان لے آیا آخر مدینے کے مقابلے میں ہم اس وطن میں رکھا ہی کیا تھا اس نے تجھے کونسی راحت اور سکون پہنچا دی جو اب پھر تجھے نئی خوشحالی دے گا یعنی اب یہاں کیا رکھا ہے مدینہ چھوڑ کر جس کے لیے مدینہ چھوڑا کیا وہاں بہت زیادہ تمہیں خوشحالی مل گئی نہیں نہیں ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اعلی حضرت اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ تو جس کے واسطے چھوڑایا طیبہ سا محبوب بتا تو اس ستم آرا نے کیا نہال کیا تو جس کے واسطے کے یا چھوڑ بخس محبو بتا تو اسے سیت سیتم نے نی کیا کیا اگلا شیر سنیے ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہ چہے ناگاہ یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی ڈھال کیا اب یہاں ناگاہ سے مراد اچانک یک یق اور چہچہے پرندوں کی خوش الہانی اور جی جی سے مراد یہاں دل ہے اور نڈھال یعنی تھکا ہوا پریشان امام سنت کیا لکھتے ہیں؟ ابھی ابھی کی تو بات ہے کہ مدینے کی بل تھی میری طبیعت خوشی سے بچل رہی تھی گویا مزے کو بھی بزا آ رہا تھا اور یہ اچانک کیا ہو گیا واپسی کی خبر سن کر اس قدر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا کہ طبیعت ایسی نڈھال ہو گئی کہ اب سنبھلی نہیں رہی ہے یعنی وہ رونق وہ بہارے وہ چہچہ چہ سب سما ہو گیا سونا سونا میرے پیچھے اسلامی بھائی واقعی ایسی کفیت ہوتی ہے کہ مدینے کے دن بھی سہانے مدینے کی رات بھی سہانی مدینے کی صبح بھی پیاری مدینے کی شام بھی پیاری مگر یہ سب جب منظر چھٹتا ہے تو انسان بے قرار اور بیکل ہو جاتا ہے یہی بات تو امامیش کو محبت بتا رہے ہیں کہ ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہ چہے ناگاہ یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نھال کیا ابھی ابھی تو تھے ہے چ نگا ابھی ابھی تو چمچ ہے نگا یہ درد کے جس نے جی ڈھا لیا درد کے سا اٹھا جس نے جی نے سبحان, سبحان اللہ آخری مکتا جو کلام رضا کا اترے کلام ہوتا ہے کمال بات اور کما التجا ہے سبحان اللہ اللہ کریم یہ دعا یہ التجا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے سگانے کوچہ میں چہرہ میرا بحال کیا اللہ غنی کیا التجا ہے جیتے جی سے مراد زندگی میں مولا سے مراد آقا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے سگان کہتے ہیں کتوں کو مدیر شریف کے ان کتوں کی طرف اشارہ ہے بحال کیا بحال کرنا یعنی عزت لوٹا دینا اب یہاں مراد کیا ہے اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یا اللہ رضا یعنی میں جیتے جی یہ سن لوں کہ نبی پاک علیہ السلات السلام نے اپنے در کے کتوں میں مجھے بھی شامل فرما لیا ہے سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا یعنی مجھے بھی وہ عزت عطا کر دی اپنے سچے غلاموں میں شامل کر لیا بس جیتے جی ایک بار نبی پاک کی زبان سے یہ سن لوں اور یہی میری زندگی کا حاصل ہے کیونکہ اس در کی غلامی سے بڑھ کر اور کوئی بادشاہی نہیں اور یہ بات اعلی حضرت نے کئی جگہوں پر خوبصورت انداز بیان کی ہے بلکہ اعلی حضرت نے تو بادشاہوں سے بھی سوال کیا ہے کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے ایک اور شہر لکھتے نا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں تو نبی پاک کی غلامی اور آپ کے در کی چاکری مل جائے تو اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اس سے اچھی نوکری کوئی نہیں ہے تو کیا خوبصورت تمنا ہے کہ الہی سن لے رضا جیتے جی کہ مولا نے سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا ایلا ہی سن لے رضا جیتے جی ما نے کیا دل کو کیا تمہاری پوچا سے روخ ست کیا نہیں اللہ،, سبحان اللہ اللہ قریبے جی اور آپ کو سچا عشق نبی اور عشق مدینہ عطا فرمائے سبحان اللہ مدینے کی حاضری کی تڑپ بھی نصیب کرے اور مدینے سے جب جدائی ہو تو اس کا غم بھی نصیب کرے مدنی چلن دیکھتے رہیے عشق رسول کے بہکتے مہکتے مدنی پھول مدری چلن کی برکت سے ہمیں ملتے ہیں نغمات رضا کی کیا بات ہے کلام رضا کی کیا بات ہے دیکھتے رہیے سلسلہ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم